کا کا یا نور اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلہ کا نام ہے مدنی قاعدہ جی سلسلہ مدنی قاعدے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جی اور آپ کے دیگر اسلامی بھائی دوست یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں دیکھ رہے تو ان پر انفرادی کوشش کیجئے اور ان کو بتائیے کہ بھائی شام پانچ بج کر بیس منٹ پر سلسلہ آتا ہے مدنی قاعدہ اس سلسلے کو دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے تو آج ہم آپ کو سبق پڑھانے جا رہے ہیں دال جی دال کو غور سے دیکھیے جی یہ کیا نظر آ رہا ہے دال یہ کیا ہے جی دال کو غور سے دیکھا آپ نے اب دال کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں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 سبحان اللہ بیت اللہ شریف تشریف لا رہا ہے دار المدینہ آیا ہے کتنا پیارا پھول آیا ہے جی ہاں یہ کبوتر ہی ہے یہ تو پہلے کی ہے اب اس خالی فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے کبوتر چلیں جی دیکھتے ہیں کبوتر تو اس فریم میں نہیں آ رہا اب اس خالی فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے چلے جی دیکھتے ہیں کیا پھول اس فریم میں آ سکتا ہے نہیں جی پھول بھی نہیں آ رہا اب اس خالی فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے چلے جی دیکھتے ہیں جی ہاں آپ کا جواب درست ہے جی تو دال سے کیا آتا ہے الف سے کیا آتا ہے با سے تا سے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آپ کو نام رکھنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں کہ ہر دال سے اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں مدنی منوں کے لیے اور کچھ نام مدنی مننیوں کے لیے لیکن سب سے میٹھا اور پاکیزہ نام محمد ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھیں لیکن پکارنے کے لیے آپ کچھ اور نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک اخباری اطلاع کے مطابق مسلمان حکمران نے جشن ولادت کے موقع پر یہ اعلان کیا کہ جو اپنے بچے کا نام پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نسبت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھے گا اس کو ایک ہزار ڈالر پیش کیے جائیں گے اور جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو اور وہ اما ہاتھ سے محبت رکھتے ہوئے ان کے ناموں سے محبت رکھتے ہوئے اپنی بچی کا نام اپنی مدنی منی کا نام ان کے ناموں کی نسبت سے رکھے گا تو اس کو بھی ایک ہزار ڈالر پیش کیے جائیں گے جب یہ اعلان ہوا تو پھر رقم دینے کی بات آئی تو مسلمان حکمران نے کہا یہ انعام میری طرف سے نہیں بلکہ میری والدہ کی طرف سے دیا جائے گا کیونکہ انہی کا یہ پیارا سا مشورہ تھا تو میٹھے بیٹے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ اس اعلان پر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں میں خوشگوار ماحول بن گیا خوشگوار رد عمل سامنے آیا تو یہ تو ایک مسلمان حکمران نے اعلان کیا کہ اس کو ایک ہزار ڈالر دیے جائیں گے تو میٹھے بیٹے اسلامی بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں بے شمار حدیثوں میں نام محمد کے فضائل آئے ہیں تو اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھیں پکارنے کے لیے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن نام رکھنے سے پہلے کسی عالم صاحب کو کسی مفتی صاحب کو چیک کروائیں کہ ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں اگر آپ حرف دال سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ ہم آپ کی خدمت میں نام پیش کر رہے ہیں تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں جی یہ ملاحظہ کیجئے دانیال یہ نبی علیہ السلام ہے. حضرت دانیال علا نبی ولی سلطلام ان کے نام مبارک کے نسبت سے آپ اپنے مدنی مننے کا نام پکارنے کے لیے دانیال بھی رکھ سکتے ہیں ایک اور نام پیشے خدمت ہے دارین اس کے معنی ہے جس کی ہڈی کو گوش نے ڈھاک دیا ہو اور یہ ساب رسول کا نام ہے اور یہ نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ناموں میں سے ایک نام ہے تو آپ پکارنے کے لیے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں داود یہ بھی اللہ زبید ال کے بہت ہی پیارے سچے نبی داود اعلیٰ نبینہ والے صلاح السلام کا نام پاک ہے تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح مدنی منیوں کے لیے یہ نام پیش خدمت ہے دکرا کثیر نباتات والا خوش باغ آپ صابیہ ہیں دکرا حضرت دکرا رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ دال سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اللہ ضوض ہمیں وہ نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کے مدنی مننے کو بھی نصیب ہوں آپ کی مدنی مننی کو بھی نصیب ہو اور آپ کو بھی نصیب ہوں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جی ہم نے آپ کو نام کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے اب ہم آپ کو ایک اور مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو مزید نقش ہو جائے گا کہ دال سے کیا آتا ہے دارالمدینہ تو آئیے ایک مرحلہ ملاحظہ کرتے ہیں پیارے और منو اور अभी क्या ابھی کیا نظر آ رہا ہے یہ تو ہمارا دار المدینہ ہے ہمارے دار المدینہ میں تو ہے آئیے اب دار المدینہ کے اندر چلتے ہیں چلے اچھا جی اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی کلاس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں اور گھڑی لگی ہوئی ہے کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں اب آپ کو گرین بورڈ پر کچھ شروع نظر آئیں گے بتائیے یہ کیا لکھا ہے علیف سے کیا آتا ہے اللہ تاکہ کا نام یہ کیا لکھا ہے اور با سے کیا آتا ہے اور یہ کیا لکھا ہے اور تا سے کیا چیز آتی ہے کیا لکھا ہے سا اور سا سے کیا آتا ہے سمجھ دل دل یہ کیا لکھا ہے جین سے کیا آتا ہے جبل، یعنی یہ کیا لکھا ہے سا اور ہا سے کیا آتا ہے جی اور یہ کیا لکھا ہے اور خواہ سے کیا آتا ہے یعنی ہرا رنگ یہ کیا لکھا ہے دال اور دال سے کیا آتا ہے پیارا پیارا دار المدینہ ماشا عماں الساجل جسا کما ہوں خیرا تو جی پیارے مدنی منو دال سے کیا آتا ہے دال سے دار المدینہ اچھا جی یہ بتائیں دار المدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے ساتھ ہیں دار المدینہ میں آپ کیا کیا پڑھتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, کی, کی, کی میٹھے میٹ اسلامی بھائی ہو مدنی چینل کے ناظرین دے آپ کی دعوت اسلامی ایک سو دو سے زائد شعبجات میں دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے اسی میں سے ایک شعبہ دار المدینہ بھی ہے دار المدینہ میں مدنی منہ کیا سیکھتے ہیں آئیے سنتے ہیں دار المدینہ کی مدنی منی سے کچھ مدنی پھول صلی اللہ محمد ہمارا دار المدینہ بہت اچھا ہے اور ہم گرین اسکاف اور سفید سوٹ پہن کر جاتے ہیں ہم مدینہ میں امامہ شریف اور سفید سوٹ پہن کر جاتے ہیں ہمارے دار المدینہ اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے الحمد للہ ہی اصحاب ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو علامیہ نہیں کرنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ آخو وسلم پر خوب خوب درو شریف پڑھنا چاہیے ہم کو مرید ہیں میں اتاری ہوں میں اختاریہ ہوں مجھے اعلیٰ حضرت سے یار ہے इंशा اللہ اپنا پیڑہ پار ہے میں آپ کو ایک نظم سناتی ہوں سال کے ہے یہ موسم सर्दी سردی گرمی کے بہار سردی میں میوہ کھاتے ہیں گرمی میں خوب نہاتے ہیں سزا میں پتے جڑتے ہیں بہار میں چلتے ہیں اچھے ہیں یہ موسم گرمی بہار اللہ عز جزاک اللہ خیرہ <آمی> جی آپ نے مدنی خود سنے ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اب انشاءاللہ شاء ہم اپنے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی مننیوں کو سکھانے جا رہے ہیں ڈال لکھنے کا طریقہ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے ملنی اور ملانی ملیا ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفا نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون حرف ہے واہ بھائی آپ کو تو دال کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں ڈال کو لکھنے کا طریقہ یہ دیکھیے پینسل کو تھوڑا سا دائیں طرف گھماتے ہوئے نیچے لے کر آئیں پھر بائیں طرف لے کر جائیں یہ ہو گیا دال جی مدنی مننے اب آپ بتائیے گئے نیچے لے کر آئیے طرف لے کر جائیے اب ہماری مدنی منی بتائیں گی تھوڑا سا تھوڑا سا بلائی میں نیچے لے کر آئیے اور یہ ہو گیا بھائی واہ مبارک ہو ما شاء اللہ عز جزاک اللہ خیرہ جی تو پیارے پیارے مدری انو ابھی ہم نے آپ کو سکھایا دال لکھنے کا طریقہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا سیکھا ہوگا تو آپ بھی اپنے گھر میں پریکٹس کیجیے اچھا جی یہاں پر کس کس کو لکھنا آیا ہے دال اور کون لکھنا سکھا رہا ہے ہمیں دال کون بتائے گا دال آپ لکھیں چلیں جی آپ آ یہ ہماری ایک مدنی منی ہے آپ کا نام کیا ہے نہیں آمینا بازی چنے جی آمینا باجی لکھیے دال یہاں پر یہ دیکھیں یہ آمینا یہ کیسے دال لکھا ہے آپ نے بڑا لکھیں نہیں نہیں یہ دال نہیں لکھ رہے ہیں آپ آپ نے غور سے نہیں دیکھا لگ رہا ہے مدنی گلدستہ بھئی یہ دال ہے جی یہ دال نہیں ہے چلیں ایک موقع اور دے رہے ہیں آپ لکھے امینا باجی ہاں جی اب کچھ بہتر کیا آپ نے یو ہے ادھر سے جو ہے نا ادھر سے کم کیجئے یو یہ ہو گیا دال ٹھیک ہے ایسا لکھیں لکھیے یہ آپ نے کچھ دوسرا ایک حرف لکھ دیا چلیں اچھا جی ایک اور لکھ لیا ہے ہاں اس کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گے یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی بیٹھے آپ آ جائیے آپ آئیے ایک اور مدنی منی آ رہی ہے جی آپ کا نام کیا ہے اچھا فرزانہ جی فرزانہ آپ جی فرزانہ سیدھے سے سیدھے سے جی لکھیے یہاں پہ لکھے آپ دیکھتے ہیں فرزانہ کیسے جی فرزان کی کیا لکھا ہے آپ نے یہ تو الٹا ڈال ہو گیا سیدھا ڈال کیجئے تھوڑا اور بہتر لکھ سکتی ہیں تو لکھیں پڑھنا اب دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو یوں کر دیں گے تو پورا زیرو بن جائے گا اس کو تھوڑا سا یہاں سے کم کیجئے ٹھیک ہے یہاں سے بھی کم کیجئے ٹھیک ہے اب لکھ کے بتائیے ایسا لکھنا ہے جی کچھ بہتر ہوا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جی تو پیارے پیارے مدری منو ابھی ہم نے آپ کو دال لکھنے کا طریقہ بتایا اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں دال کو پڑھنے کا طریقہ یاد رکھیں دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے دال کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کی ہاں زبان کی نوک کیا ہوتی ہے دیکھیں زبان باہر نکالیں گے نا زبان جب باہر نکالتے ہیں تو اس کی ایک نوک بن جاتی ہے آگے سے جیسے نا ایک نوک بن جاتی ہے کچھ مدنی منگالنا ہے زبان تو جب جی آپ زبان نکالتے ہیں نا تو زبان کی نوک ہے یہ زبان کی نوک اور جو اوپر کی جو دانت ہے نا جو دانتوں کی جڑ ہے وہاں سے دال جو ادا ہوگا اور دال کو جو ہے پانچ چالیس کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے آئیے مل کر دال کو پڑھتے ہیں دال جی یہ پانچ جل د پیارے مدنی من دال کے بارے میں آج ہم آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں اچھا جی کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پسند آتی ہے یا کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو بعض بچے کیا کرتے ہیں جی کوئی بات پسند آ تو کیا کرتے بجاتے ہیں تو یہ تالیاں بجانا جو ہے اچھی بات تالی بجانا گناہ کا کام ہے کس کا کام ہے شیتانی کام ہے پتا تالیاں کون بجاتے تھے جو کفار تھے نا کفار جب وہ کابے کا ثواب کرتے تھے تو وہ طواف کرتے یعنی کہ جب کعبے کے ارد گرد گھومتے تھے تو وہ تالیاں بجاتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند تھا تو جو تالیاں بجاتا ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہا جو تالیاں بجاتا ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہا جو تالیاں بجا رہا ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہا اور جو تالیاں بجاتا ہے وہ تو سمجھ لیں کہ وہ اچھا بچہ ہم اس کو نہیں کہیں گے ہم اس کو جو ہے گندا بچہ کہیں گے اچھا کسی سے سوال پوچھا تو اس سے سوال کا جواب درست دے دیا تو اب ہم کیا کریں گے تھالیاں بجائیں گے پھر کیا کریں گے بھائی جی اچھے بچے کیا کہیں گے اچھے بچے کیا کہیں گے سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ بھی اللہ زوجل کے ذکر کی نیت سے کہیں گے جب بھی کوئی ہمیں بات پسند آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ کیونکہ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں درخ لگا دیتا ہے اور الحمد کہنے سے بھی جنت میں درخ لگ جاتا ہے الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے سے بھی جنت میں درخ لگ جاتا ہے تو مل کے کہتے ہیں اللہ اکبر ل… تالی بجانے کے خلاف جنگ دل不… جاری رہے گی تالی بجانے کے خلاف جنگ اچھا جی ایسا ہوتا ہے کہ تالی تو ہم نہیں بجائیں گے اچھا بسوں کا ہاتھ یوں ہوتا جب بات کر رہے ہیں کوئی بات پسند آتی ہے تو تعلی مارتے کے ہاتھ پہ تھش ٹھیک ہے ایسے کر کے زور سے تالی مارتے ہیں تو یہ بھی غلط کام ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جب یہ ہاتھ اس ہاتھ سے ملے گا تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تالی بجانا اچھا اسی طرح بعض جو ہے مدنی منیاں تو نہیں کہہ سکتے ان کے بعض چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ ملا ملا کر چھم چھم کھیلتی بعض بچیاں کھیلتی ہیں اچھا جی تو یہ چھمچم جو ہوتا ہے یہ بھی نہیں کھیلنا چاہیے اچھا آپ نہیں کھیلتی واہ کیا بات ہے ہماری مدنی مدنی چمچم نہیں کھیلتی کیونکہ چمچم میں بھی تالی بج رہی ہے بعض جو ہے بچے بھی آپ بھی نہیں کھیلتی واہ بھائی واہ کیونکہ آپ کہاں پڑھتی ہیں دارو مدینہ اچھا دارو مدینہ پڑتی ہیں اچھا دارو مدینہ میں جب کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے پسند آتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں تالی نہیں بہ جاتی نہیں رہتے دوسرے بچے کو ہیں دار المدینہ میں تالی نہیں بہ بلکہ کیا کہتے ہیں سبحان ارے واہ بھائی واہ ہمارا دار المدینہ کتنا اچھا ہے کہ ہمارے دار المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیا تالی سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ زبدل اور دار المدینہ میں پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین ایسی تربیت کی جاتی ہے ایسی تربیت کی جاتی ہے جو ان کا بیگ ہے نا بیگ جس میں اسکول کی کتابیں رکھتے ہیں کاپی رکھتے ہیں پینسل رکھتے ہیں رکھتے لنچ باکس رکھتے ہیں اس کے اندر تو ان کا جو بیگ ہے بیگ کے اوپر جو ہے ایک بنا ہوا ہے مدنی پرچم دیکھیے یہ دار المدینہ کا بیگ ہے جس کو بستہ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بنا ہوا ہے مدنی پرچم تو ہمارے مدنی مننے مدنی منیا جب بھی اپنے دار المدینہ یعنی اسکول میں آتے ہیں تو مدنی پرچم کے ساتھ آتے ہیں تو اللہ تبارک اسی مدنی پرچم کے ہمیں سائے تلے رکھے اس کی خوب کو برکت عطا فرمائے آئیے رنگوں کے حوالے سے دکھا رہے ہیں ایک پیارا سا مدنی گلدستہ سلو البیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ملانی ملا اور ملانی منیہ ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے اور بستے کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے مدنی جھنڈا اب آپ کو اسکرین پر ایک اور اسی طرح کا بستہ نظر آئے گا اور آپ نے اس بستے کے جھنڈے میں رنگ بھرنا ہے اب آپ کو نیچے کی طرف کچھ مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام हम हरा और ताला आइए अब भरते हैं बस्ते में रंग نکال کھولے بند رکھو گو کیا اب دونوں بستے ایک ہی طرح کے ہیں اور یاد ہے نا اور یہ ہے ہمارا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرہ